جذبات اللہ خیر آمین گیرہ بارہ امید ہے ان شاء اللہ کا آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے اللہ کمار کا بال جل جلا ہم سب پر اپنی رسمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرمائے آمین جیسا کہ جمعہ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ جمعہ کو چونکہ محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت اور ان کی کتب احمد کا تعارف پیش کیا جاتا ہے جو کسی وجہ سے میں جمعہ کو بیان نہیں کر سکا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس جمعہ کی باری اتوار کو ہوگی تو آج ان شاء اللہ تعالی ابھی حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور ان کی مشہور زمانہ کتاب صحیح مسلم شریف کا تعارف بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور صحیح مسلم شریف کا تعارف یہ موضوع ہے ہمارے آج کے بیان کا لیکن یہ انشاءاللہ بیان جو محدثین کرام کی سیرت پر ہوتا ہے یہ جمعہ کو ہی ہوا کرے گا کسی وجہ سے میں جمعہ کو بیان نہیں کر سکا تھا تو اس کی باری آج مطلب ہو رہی ہے جمع کی ترکیب میں ہی انشاءاللہ بیان ہوا کریں گے رب الرحمن الرحیم رحمان والسلام صلاح یا رسول اللہ عبی بلام الله. يا الله. اللهم واسحب الحمد اللہ ومولانا محمد محدین وبارک وسلم و علیکا یا سیدی یا صلی اللہ, صل اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری صدی ہجری کے جن محد کی اور علماء راسکیم نے علم حدیث کی تنقید اور تودیف کے لیے متعدد فنون ایجاد کیے اور اس علم کی توسیع اور اشاعت نے گرا قدر خدمات سر انجام دی ان میں حضرت امام مسلم بن حجاج القشری علیہ رحمہ کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ شن حدیث کے اکابر ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں حضرت ابو ذرا راضی اور حضرت ابو خاطم رازی رحمت اللہ علیہ نے ان کی امامت حدیث پر شہادت دی اور امام ترمیدی اور ابو بکر خزیمہ جیسے مشاہیر نے ان سے روایت حدیث کو باڑی سے شرف بخشا اور ابو قریش نے کہا کہ دنیا میں صرف چار حفاظ ہیں اور امام مسلم ان میں سے ایک ہیں اثاکر ملت والدین ابوالحسین امام مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کرشاد شاد ال علیہ کے ایک وسیع اور خوبصورت شہر نیشا پور میں بنو کوشیر کے خاندان میں پیدا ہوئے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے سال میں معردین کا اختلاف ہے شاہ عبد العزیز نے ان کا سال ولادت دو سو دو ہجری لکھا ہے اور امام زہبی نے دو سو چار ہجری بیان کیا ہے اور امام ابن اصیر نے دو سو چھ ہجری کو اختیار کیا واللہ اللہ تعالی ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں امام مسلم ول رحمہ نے علم حدیث کی تعلیم شروع کی فن حدیث کو انہوں نے انتہائی لگن اور محنت سے حاصل کیا اور بہت جلد نیشاپور کے عظیم محدثین میں ان کا شمار ہونے لگا امام مسلم رحمت اللہ علیہ سرخ و سفید رنگ بلند قامت اور وجیہ شخصیت کے مالک تھے سر پر امامہ باندھتے تھے اور شملہ کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے انہوں نے علم کو ذریعہ معاش نہیں بنایا کپڑوں کی تجارت کر کے اپنی نجی ضرورت پوری کیا کرتے تھے شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے عمر بر نہ کسی کی غیبت کی نہ کسی, کی, نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کے ساتھ درست کلامی کی ضلع حدیث کی طلب میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے متعدد شہروں کا سفر اختیار کیا نیشا پور کے اساتذہ سے اقتصاب فیض کے بعد وہ حجاز شام عراق اور مصر گئے اور انگنت بار بغداد کا سفر کیا تمام شہروں کے مشاہیر اساتذہ کے سامنے جانو دلمزا کیا حافظ ابن حجر کلانی اور دیگر معرغین نے ان کے اساتذہ میں یاحیہ بن یاہیا محمد بن یاہیا احمد بن حنبل اسحاق بن راہویا عبداللہ بن مسلمہ احمد بن یونس وغیرہ کا تذکرہ لکھا ہے بہت مت مشہور و معروف اساتذہ ہیں اور امام مسلم الرحمہ سے بے حساب لوگوں نے سوائے حدیث کیا ہے ان سے روایت کرنے والے تمام حضرات کے اسماع کا شمار تو مشکل ہے صرف برکت کے لیے دو چار نام لیتا ہوں ابو الفضل احمد بن سلیمہ ابراہیم بن ابی طالب ابو عمر خناف حسین بن محمد قبانی ابو عمر مستملی حافظ صالح بن محمد علی بن حسن محمد بن عبد الوہاب علی بن حسین بن جنید ابن خوزیمہ رحمت اللہ تعالیٰ وغیرہ ہوں امام ترمیزی نے اپنی جامع صحیح میں امام مسلم سے صرف ایک روایت ذکر کی ہے اور امام مسلم کی خدمات اور ان کے کمالات کو ان کے اساتذہ اور معاصرین نے بے حد سراہا ہے ابو امر مستملی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں اسحاق بن منصور احادیث لکھوا رہے تھے اور امام مسلم علیہ رحمٰ ان احادیث میں سے انتخاب کر رہے تھے اچانک صحاب بن منصور نے نگاہ اوپر اٹھائی اور کہا ہم اس وقت تک کبھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے جب تک ہمارے درمیان مسلم بن حجاج موجود ہیں ان کے ایک اور استاد محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ مسلم علم کا خزانہ ہے اور میں ان میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں پاتا ابن اخرم نے کہا کہ نیشا پور نے تین محدث پیدا کیے محمد بن یاہیا ابراہیم بن نبی قالب اور مسلم ابن عقدہ نے کہا کہ امام مسلم علیہ رحمہ بن سما کے بغیر روایت نہیں کرتے تھے ابو بکر جار ولی نے کہا کہ مسلم علم کے محافظ تھے مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ وہ جلیل القدر امام تھے بندار نے کہا دنیا میں صرف چار حفاظ ہیں ابو ذرا محمد بن اسماعیل دارمی اور مسلم بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین امام مسلم علیہ رحمہ فن حدیث میں عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے حدیث صحیح اور ثقیم کی پہچان میں وہ اپنے زمانے کے اکثر محدثین پر فوقیت رکھتے تھے حتیٰ کے بعض امور میں ان کو امام بخاری علیہ رحمہ پروی فضیلت حاصل تھی کیونکہ امام بخاری نے اہل شام کی اکثر روایات ان کی کتابوں سے بطریق ملازلہ حاصل کی ہیں خود ان کے مؤلفین سے سما نہیں کیا اس لیے ان کے راویوں میں امام بخاری سے بعض اوقات غلطی واقعہ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی راوی کا کبھی نام ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی کلیئت ایسی صورت میں بعض دفعہ امام بخاری علیہ رحمہ ان کو دو راوی خیال کر لیتے اور امام مسلم علیہ رحما نے براہ راست سما کیا ہے اس لیے وہ اس قسم کا مغالثہ نہیں کھاتے جس طرح امام بخاری علیہ رحمہ ایمان کے مرقب ہونے کے مسئلہ میں متشدد تھے اور اس شخص سے روایت نہیں دیتے تھے جو بساتت ایمان کا قائل ہو اسی طرح امام محمد بن یاہیا زہلی قدم قرآن کے مسئلہ میں متشدد تھے اور اس شخص سے سخت بیدار تھے جو الفاظ قرآن کو مخلوق مانتا ہو جب امام بخاری اور امام محمد بن یاہیا کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا تو ان میں اور امام بخاری میں سخت منافرت پیدا ہو گئی حتیٰ کہ ایک دن محمد بن یا زہلی نے اپنی مجلس میں اعلان کر دیا کہ جو شخص الفاظ قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو وہ ہماری مجلس سے چلا جائے یہ سن کر امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنا امامہ سنبھالا اور امام زہلی کے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور امام زہلی سے اس جس قدر انہوں نے احادیث ضبط کی تھیں وہ سب انہیں واپس بھجوا دی امام محمد بن یا زہلی اور امام محمد بن اسماعیل دونوں امام مسلم کے استاد تھے اس مناقشہ کے باعث امام مسلم نے اپنی صحیح میں دونوں میں سے کسی کی روایت کو بھی درج نہیں کیا امام مسلم رح... عل رحمہ کی عمر کا اکثر حصہ روایتی حدیث کے حصول کے لیے مختلف شہروں میں سفر کرتے ہوئے گزرا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ درس و تدریس میں بھی بے حد مشغول رہے اس کے باوجود ان سے من... کئی مطلب تصانیف جو ہیں وہ مطلب لکھی ہیں انہوں نے جو کہ یادگار ہے اور ان میں سے ایک نام لیتا ہوں الجامع صحیح یعنی صحیح مسلم شریف المسند القبیر کتاب الاسماء کتاب الجامع الباب کتاب الل کتاب الوحدان کتاب الافراد کتاب سوالات احمد بن حمبل کتاب حدیث امر بن شعیب کتاب الطفا باحاب الصباح کتاب مشائخ مالک کتاب مشائق صوری کتاب مشائق شعبہ کتاب من لئی سا لہو الر واشد کتاب المقدار مین کتاب الاولاد الصحابہ کتاب اواحام المحد جسین کتاب الطبقات کتاب افراد الشامین مسند امام مالک مسند صحابہ حافظ حجر اسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم, امام مسلم نے مسند صحابہ بڑی تفصیل سے لکھنی شروع کی تھی لیکن وہ مکمل نہ ہو سکی اور حضرت امام مسلم علیہ رحمٰ وصال فرما گئے اور اگر وہ اس کو پورا کر لیتے تو وہ ایک زخیم تصنیف ہوتی حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا سبب بھی نہایت عجیب و غریب بیان کیا جاتا ہے حافظ ابن حجر کلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن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 اور حدیث ملنے تک کھجوروں کا سارا ٹوکرا خالی ہو گیا اور غیر ارادی طور پر کھجوروں کا زیادہ کھا لینا ہی ان کے موت کا سبب بن گیا اور اس طرح چوبیس رجب دو سو ہجری اتوار کے دن شام کے وقت علم حدیث کا یہ درخشندہ آفتاب غروب ہو گیا اور اگلے روز تیر کے دن خوراصان کے عظیم محدث کو سپرد خاک کر دیا گیا حضرت امام مسلم علیہ الرحمٰ سادہ دل درویش تھے اور علم و عمل کی بہترین خوبیوں کے جامع تھے اللہ نے انہیں ان کی خدمات کا بہترین صلاح عطا فرمایا ابو خاطم راضی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مسلم علیہ رحماء کو خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ تعالی نے اپنی جنت کو میرے لیے مباح کر دیا ہے اور میں اس میں جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں سبحان اللہ آئیے صحیح مسلم شریف کے بارے میں بھی چند باتیں ارزارو. صحیح مسلم کتب صحافہ میں دوسرے درجے کی کتاب ہے امام مسلم بن حجاج علیہ رحمٰ نے اس کی احادیث کو انتہائی محنت اور کاوش سے ترتیب دیا اس نے ترتیب اور تدریم کی عمدگی کے لحاظ سے یہ صحیح بخاری پر بھی فوقیت رکھتی ہے اور زمانہ تکنیف سے لے کر آج تک اس کو قبولیت عامہ کا شرف حاصل رہا ہے متقدین میں سے بعض مغاربہ اور محققین نے صحیح مسلم کو بے حد پسند کیا اور اس کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے سناچہ ابو علی حاکم نیشا پوری حافظ ابو بکر اسماعیلی مدخل کا یہی قول ہے اور امام عبدالرحمان نسائی نے کہا کہ امام مسلم کی صحیح امام بخاری کی صحیح سے عمدہ ہے اور مسلم میں قاسم قرطبی دار قطنی نے کہا کہ امام مسلم کی صحیح کی مسل کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا ابن حزم نے بھی صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی اور خود امام مسلم علیہ رحمان نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر محدثین دو سو سال بھی احادیث لکھتے رہیں پھر بھی ان کا مدار اسی کتاب پر ہوگا اور اب تو دو سو برس چھوڑ کر گیارہ سو برس ہونے کو آئے لیکن اس مرد خدا کے قول کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آیا اور شاہ عبد العزیز رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ابو علی جعفرانی کو کسی شخص نے وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری بخشش کس سبب سے ہوئی تو انہوں نے صحیح مسلم کے چند اجزاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان اجزاء کے سبب اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اس خواب سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم اللہ کے نزدیک بھی شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے امام مسلم علیہ رحمان نے اپنی صحیح کی تعلیم کا سبب خود بیان فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض تلامزہ نے درخواست کی کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جس میں بلا تقرار احادیث کو جمع کیا جائے چنانچہ ان کی درخواست پر میں نے اپنی صحیح کی تعریف کی امام مسلم نے تین لاکھ احادیث میں سے اپنی جامع صحیح کا انتخاب فرمایا اور جن مشائق کی احادیث کو انہوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ان سب سے انہوں نے بالمشافہ اور براہ راست سما کیا ہے اور اس تصدیق میں انہوں نے صرف اپنی ذاتی تحقیق پر ہی استفا نہیں کیا بلکہ مزید احتیاط کے پیش نظر اس مجموعے میں صرف ان احادیث کو لائے ہیں جن کی صحت پر اس وقت کے اقابرین کا اتفاق تھا اور پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ تحقیق کے مزید کے لیے کتاب کی تکمیل کے بعد اسے حافظ اکثر ابو زرعہ کی خدمت میں پیش کیا جو اس زمانے میں علل حدیث اور جرح و تعدیل کے فن میں امام زردانے جاتے تھے اور جس روایت کے بارے میں انہوں نے کسی علت کی نشاندہی کی امام مسلم علیہ رحما نے اس کو کتاب سے خارج کر دیا اس طرح پندرہ سال کی لگاتار جد و جہد اور شدید مشقت کے بعد صحیح مسلم کی صورت میں یہ مجموعہ احادیث تیار ہو گیا سبحان اللہ حاجی خلیفہ اور دیگر مررحیم نے صحیح مسلم کا نام الجامع صحیح بیان کیا ہے مگر اس نام پر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا کہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں تفسیر بھی ہو اور صحیح مسلم نے تفسیر کا لانا شرط ہے تلت یا کثرت ملحوظ نہیں چنانچہ متقدمین میں سے حضرت سفیان سوری اور سفیان بن ہیلیاں کی جو تصریف جامع کے نام سے مشہور ہیں ان میں بھی تفسیر بہت کم ہے صحیح مسلم میں تفسیر اس قدر کم لانے کا سبب یہ ہے کہ تفسیر سے متعلق اکثر روایات امام مسلم کتاب کے شروع میں لے آئے ہیں اور چونکہ اس کتاب میں انہوں نے حق تک امکان تقرار سے گریز کیا ہے اس لیے کتاب و تفسیر میں ان روایات کو دوبارہ نہیں لائے امام مسلم علیہ نے اپنی صحیح کی تعریف اور ترتیب میں انتہائی ہزم و احتیاط اور کامل ورا اور تقوے سے کام دیا امام ابن شہاب زہری امام مالک اور امام بخاری حدثنا دسانہ و اخبارانہ کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ابن جریب اور زائعی امام احمد بن حمبل یاہیا بن یاہیہ عبداللہ بن مبارک اور دیگر تمام محدین رضی اللہ علوم حد حدثنا اور اخبارانہ میں فرق کرتے ہیں حضر کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب استاد حدیث کی قراءت کرے اور شاگرد سن رہے ہو اور اخبارانہ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب شاگرد پڑھے اور استاد سن رہا ہو کیونکہ اکثر محدثین اخبرانہ اور حدفنا میں ایک کا استعمال دوسرے کی جگہ جائز نہیں رکھتے اس لیے احتیاط کے پیش نظر امام مسلم علیہ الرحمٰ نے اپنی صحیح میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور حق دسانہ او اخبارانہ کے فرق کو قائم رکھا امام مسلم علیہ رحما نے سند حدیث میں راویوں کے اسماء کے ضبط کا بھی بڑا خیال رکھا ہے جس راوی کا اصل سند میں صرف نام ذکر کیا گیا ہو اور نصب کا ذکر نہ ہو جس کے سبب ابہام پیدا ہو تو وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں لیکن اس احتیاط کے ذات کہ استاذ کے بیان کیے ہوئے الفاظ میں خلل نہ آئے اسی طرح راوی کے اس صفت کلیت یا نصر میں اختلاف ہو تو امام مسلم اس کا بھی بیان کر دیتے ہیں لیز جس اسناد میں کوئی علت خفیہ ہو اس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں صنعت میں اگر اطال یا ارفال اور مطن میں زیادتی یا کمی کا اختلاف ہو تو اس کو بھی واضح کر دیتے ہیں ایک متن حدیث جب اسگ و متعدد سے مروی ہو تو امام مسلم علیہ رحمان ان تمام اسادیز کو ان کی احادیث کے ساتھ ایک جگہ ذکر کر دیتے ہیں وہ نہ ان حادیث کو متعدد ابواب میں متفرق کرتے ہیں نہ ایک حدیث کی مختلف ابواب میں تقریب کرتے ہیں اگر ایک سند کے ساتھ متعدد احادیث مرغی ہوں تو اس بات میں محدثین کا اختلاف ہے کہ ایک سند کے ساتھ ہی تمام روایات کو ذکر کر دیا جائے یا ہر حدیث کے ساتھ اسناد کا اعادہ کیا جائے استاد ابوالصحاب ایک اسناد کے ساتھ اس کی تمام روایات کے ذکر کو جائز نہیں رکھتے اور ہر حدیث کے ساتھ اسناد کا اعادہ ضروری قرار دیتے ہیں اس کے برعکس دوسرے محدثین ان تمام حدیث کے بیان کے لیے سند کا ایک بار ذکر ہی کافی سمجھتے ہیں چنانچہ ایک سند کے ساتھ دو حدیثیں مرمی ہوں تو امام بخاری صرف ایک بار ذکر کرتے ہیں صنعت کا اور اختلاف کی رعایت نہیں کرتے اس کے برخلاف امام مسلم علیہ رحمان نے انتہائی محتاط روش اختیار کی ہے وہ اس اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے ہر حدیث کے ذکر کے ساتھ اس ناد کا بھی اجادہ کرتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں احدیث وارد کرنے کی یہ شرط مقرر کی ہے کہ حدیث کو نقل کرنے والے تمام راوی مسلم عادل سکہ متصل غیر شاز اور غیر معلل ہوں سکہ کا معیار امام مسلم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ راوی طبقہ اولا اور ثانیہ سے ہوں یعنی کامل الضبط ولافان اور کثیر الملازمہ مح شیخ ہوں یہ طبقہ اولا ہے یا کامل الضبط اور قلیل الملازمہ ہوں یہ طبقہ ثانیہ ہے رہا طبقہ ثالثہ یعنی ناقص الضبط تو ان کی روایات سے امام مسلم جو ہے وہ انہوں نے مطلب جو ہے وہ اجتناب کیا امام مسلم نے روای حدیث رواب حدیث کے تین طبقات مقرر کیے اول جو ضبط اور افتخان میں اعلیٰ درجے پر ہیں ثانی متوسطین اور سالث متروکین جو مبتمم بال ہوں اور امام مسلم نے اس کتاب میں حدیث لانے کی شرک یہ مقرر کی ہے کہ وہ راوی پہلے دو طبقوں میں سے ہوں اور ان دو میں دونوں میں پہلے طبقے کی روایات مقدم ہوں گی اور تیسرے طبقے کے بارے میں انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ وہ اس طبقے کی احادیث کی تخریج نہیں کریں گے امام مسلم نل رحمہ نے اپنی صحیح میں احادیث وارد کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی عائد کی کہ اس حدیث کی صحت پر اجماع ہو چکا ہو کیونکہ جب ان سے حدیث ابو ہریرا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ نے اس کو اپنی صحیح میں درج کیوں نہیں کیا تو جواب دیا کہ میں نے ہر اس, اس حدیث کو کتاب میں درج نہیں کیا جو صرف میرے نزدیک صحیح تھی بلکہ اس حدیث کو درج کیا ہے جس کی صحت پر اتفاق ہو چکا ہو امام مسلم کی اس شرط پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صحیح مسلم میں بہت سی ایسی احدیث ہیں جن کی صحت پر سب کا اتفاق نہیں ہے امام نبیوی نے شرح مسلم میں اس کا جواب دیا ہے کہ جن احادیث کو امام مسلم علیہ رحما نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے ان کے خیال میں ان کی صحت پر سب کا اتفاق ہو چکا تھا حافظ واقعہ ایسا نہ ہوا ہو اور حافظ ابن صلاح نے اس کے جواب میں کہا کہ جو احادیث مجمع علئے نہیں ہیں ممکن ہے ان کو وارث کرتے وقت امام مسلم کو یہ شرط یاد نہ رہی ہو اور علامہ سیوتی نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ اس اجماع اجماعی اضافی مراد ہے یعنی امام احمد بن حمبل بن معین عثمان بن نبی شعبہ اور سعید بن منصور کا اجماع رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمائین اور امام مسلم علیہ رحما کی لائی ہوئی احادیث اس قسم کے اجماع سے بہر حال خالی نہیں ہے سبحان اللہ تو یہ ان کی احتیاط ہے امام بخاری کی طرح امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں تعلیقات کی کثرت نہیں کی حافظ ابن صلاح نے صحیح مسلم کے صرف چودہ مقامات گنوائے ہیں جہاں امام مسلم نے صد معلب کے ساتھ احادیث وارد کی ہے صحیح مسلم کی کل احادیث کی تعداد میں بھی اختلاف ہے ابو الفضل احمد بن سلیما نے بیان کیا کہ صحیح مسلم کی کل احادیث بارہ ہزار ہے ابو حفظ نے بیان کیا ہے کہ آٹھ ہزار ہے الجزائنی نے اسی کی توسیع کی اور حضرت مقررات کے بعد صحیح مسلم میں بال ابتصاق چار ہزار احادیث ہیں انہیں مقررات کو ہٹا کر حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں کہ حافظ ابو القریش بیان کرتے ہیں کہ ہم شیخ ابو زراع کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ امام مسلم ال رحما آئے اور سلام کر کے مجلس میں بیٹھ گئے پھر اپنی صحیح کو پیش کر کے کہا یہ چار ہزار احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہے شیخ ابو ذرار نے سن کر کہا باقی احادیث کس کے لیے چھوڑنی حافظ میں صلاح لکھتے ہیں کہ چار ہزار احادیث امام مسلم کی مراد وہ احادیث تھی جو غیر مقرر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو شروعات بہت لکھی گئی ہیں اور ان میں المسند صحیح علی مسلم تقریر علی صحیح مسلم بہت جو ہے وہ شروعات لکھی گئی ہیں مطلب صحیح مسلم شریف کی اور اللہ کے نے سب کو بڑی جو ہے وہ الحمد جو ہے وہ شہرت سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ سے فیض و برکتیں حاصل کرنے کی توسیع کے رسی فرمائے آمین آمین آمین اللہم آمین ثم آمین تو آج میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا تعارف اور ان کی کتاب صحیح مسلم شریف کا تعارف بھی مختصر طور پر پیش کیا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین تو چونکہ یہ تقریباً تیس منٹ ہوئے بیان کو وقت ابھی کافی ہے تو ایک ناز شریف علیہ فرمائے اس کے بعد پھر ابھی ہم درس قرآن بھی دیں گے اور درس قرآن کے بعد پھر انشاءاللہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درس ہوگا انشاءاللہ پھر سوالات کے جوابات اگر آپ کے سوالات ہوئے تو انشاءاللہ تو کوئی بھائی تشریف لے آئیں نعت شریف پلے کرنے کے لیے یو پی اٹھاسی بھائی آپ ناد شریف پلے کر دیں تشریف لائیں